سور توحہ یہ مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک ترتیب کے اعتبار سے بیس نمبر نزول کے اعتبار سے پینتالیس نمبر ایک سو پینتیس آیتیں اور آٹھ رکو ہیں راشی اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم محرم کرنے والا توحا قرف مقطعات ہیں اللہ اور اس کا رسول اس کے معنی کو بخوبی جانتا ہے اعلیٰ امام اہل سنت نے یہ فرمایا کہ توحہ اور یاسین اگر نام رکھا جائے تو لازمی ہے کہ غلام لگایا جائے غلام یاسین غلام توحہ اس لیے کہ آلہ حضر فرماتے ہمیں نہیں معلوم کہ توحہ اور یاسین کے کی کیا معنی ہے توحہ اور یاسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اب ہمیں مانا تو نہیں معلوم بعض حضور کے نام ایسے ہیں جو ہم نام نہیں رکھ سکتے جیسے نبی رسول اس طرح کے اور بہت سارے نام ہیں ہم کسی کا نام نبی تو نہیں رکھ سکتے رسول تو نہیں رکھ سکتے تو توحہ اور یاسین کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتح افریقیہ میں کہ ہم نہیں جانتے ان کے کیا معنی ہے یہ حضور کا اسم ہے حضور کا نام ہے ہو سکتا ہے حضور ہی کے لیے خاص ہو لہذا جب بھی یہ نام رکھیں تو غلام یاسین کہیں یا غلام توحا کہیں تو اگر آپ کے رشتے داروں جاننے پہچاننے والوں میں کسی کا ایسا نام ہو تو آپ انہیں مسئلہ بھی بتائیں اور غلام یاسین اور غلام توحا کہیں ما انزلنا کل قرآن علی تشقا محبوب آپ پر یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ آپ قرآن کی وجہ سے مشقت میں نہ پڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے نزول کے باعث آپ پر خوشیت کا غلبہ ہوتا اور آپ لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے بہت دل جلاتے بڑی کوششیں کرتے فرما اللہ تز یہ قرآن تو صرف نصیحت ہے کس کے لیے لمئی یقا اس کے لیے جو اللہ سے ڈرے تو آپ یہ نصیحت کر دیجئے اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا اپنا نقصان ہے تنزیلم ممن خل قل ارد و اولا یہ قرآن اس نے نازل کیا ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ آسمان پیدا کیے جو بلند ہے الرحمن رحمان ہو رہمان از وجل الل استوا ارش پر استفا فرمایا یعنی اپنے نور کو عرش پر نازل فرمایا اللہ تعالیٰ جسم سے جگہ سے بیٹھنے سے اٹھنے سے ان حرکات و سکنات سے پاک ہے کیونکہ جب وہ جسم سے پاک ہے تو اٹھنا بیٹھنا آگے پیچھے ہونا یہ جسم کی حرکات ہے اللہ تبارک و تعالی کہ جب دیدار ہوگا اور اللہ رب العالمین جب اپنا جلوہ دکھائے گا تب ہی معلوم ہوگا کہ رب العالمین کی ذات کیسی ہے یہ کہنا کہ اوپر ہے اللہ تعالی یہ بھی منع ہے کہنا عرش پر بیٹھا ہے یہ کہنا بھی منع ہے کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے یہ بھی کہنا منع ہے کیونکہ اوپر والا دیکھ رہا ہے اس سے یہ مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالی اوپر بیٹھا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید قران مجید سورہ قمر نے فرمایا ہم تو اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں لہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ ان کے درمیان ہے وا تحت سرا اور جو ساتوں زمین نیچے ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے ہم تو زمین اتنا ہی سمجھتے ہیں نا کہ زمین کھودی پانی نکل آیا زمین ختم ہو گئی زمین بہت گہری ہے اور سات زمینیں اللہ تعالی نے بنائی وہ ان بِالْقَوْلِ اور اگر تم زور سے کوئی بات کہو فنح یا علم و اقفا بے شک اللہ تعالیٰ پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے اور جو بات ظاہر ہو اسے بھی جانتا ہے تو سر راز کو کہتے ہیں اقفا کہتے ہیں پوشیدہ بات راز ہو پوشیدہ بات ہو آہستہ سے بات کہی جائے یا آہستہ سے نہ کہی جائے دل کے اندر کوئی خیال ہو اسے بھی اللہ جانتا ہے بس انسان کی خیالات پر گرفت نہیں ہوتی بڑے عجیب و غریب قسم کے وسوسے آتے ہیں اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے مگر اگر یہ وسوسے اور برے خیال بری سوسائٹی اور بری گیدرنگ بری دوستی یا برے مناظر دیکھنے کی وجہ سے آتے ہیں تو پھر تو ان وسوسوں پہ پکڑ ہے لیکن انسان اگر اپنی نگاہوں کو حفاظت میں رکھتا ہے بری صحبت نہیں ہے پھر بھی برے خیال آتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اللہ سے دعائیں مانگی یہ آزمائش ہے سب سے پہلے تو اس کے اسباب ختم کریں کہ برے خیالات کیوں آتے ہیں اچھا اس وجہ سے تو جو وجوہات ہیں اس سے بچ جائیں تو ان اللہ تعالیٰ کرم ہو جائے گا اور برے خیالات آنے دور ہو جائیں گے لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ ذہن کا بھی گناہ کرتے ہیں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ذہن کا گنا یہ ہوتا ہے کہ خالی اوقات میں بعض نوجوان بیٹھ کر کوئی تصور لاتے ہیں پھر اس تصور سے وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں یہ ذہن کا گنا ہے اس پر بھی پکڑ ہے تو گندے خیالات ذہن میں جان بوجھ کے لانا یہ ذہن کی بیماری ہے ذہن کی گندگی ہے اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی ہر قسم کی گندگیوں سے ہمیں پاک فرمائے اللہ اللہ اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں صرف وہی معبود ہے لہ الاسما الحسنہ اسی کے لیے اسماء حسن ہے اچھے نام ہیں اللہ رب العالمین نور قرآن پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے دونوں جہاں کی خوشیوں سے مالا مال فرمائے شاد فرمایا و حل عطا کا حدیث موسا اور کیا تمہارے پاس موسا علیہ السلام کی خبر آئی نارن جب آپ نے آگ کو دیکھا حضرت موسا علا نبینہ والی سلاط وسلام تیس سال مصر میں رہے اور تیس سال کی عمر میں مصر سے مدین روانہ ہوئے اور دس سال مدین میں رہے پھر چالیس سال کی عمر میں مدین سے آپ دوبارہ مصر آ رہے تھے آپ اپنی والدہ سے ملاقات کرنے کی نیت سے مدین سے نکلے تھے مصر کی طرف اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی جو کہ حضرت شعیب علیہ صلاح وسلام کی صاحب زادی ہیں شام کے بادشاہوں کے اندیشے سے آپ نے سڑک کو چھوڑ کر جنگل کا راستہ اختیار کیا تاکہ کوئی دشمن آپ کا راستہ نہ روکے جب آپ جنگل کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں راستہ بھول گیا ہوں کوہتور کی مغربی جانب آپ نے ایک آگ دیکھی اس وقت سخت سردی تھی برف پڑ رہی تھی اور آپ کی زوجہ درد ضہ میں مبتلا تھیں جو ولادت کے درد ہوتے ہیں فَقَالَ پس آپ نے فرمایا لِأَهْلِهِمْ كُثُو امنی زوجہ سے آنَسْتُ ناغ بے شک میری نظر ایک آگ پر پڑی ہے لَعَلِّي لی آتی کم منہا سے ہو سکتا ہے میں تمہارے پاس اس آگ سے کوئی شولا چنگاری لے کر آؤں یعنی وہاں سے ہمیں آگ مل جائے اور یہاں پر آ کر ہم لکڑیاں جلائیں اور اس سردی سے بچاؤ کا کوئی ذریعہ کریں او یا آگ کے پاس کوئی میں راستہ پالوں یعنی کوئی کافلے والا مجھے راستہ بتائے کہ اب ہمیں جنگل میں کون سی طرف کا راستہ اختیار کرنا چاہیے جس سے مصر کا راستہ ہمیں مل جائے یہ کہہ کر آپ اس آگ کی طرف روانہ ہوئے جب آپ کوہتور پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جو اوپر سے لے کر نیچے تک روشن اور منور ہے پھر اب چلتے چلتے جب اس درخت کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اب ایک فاصلہ مقرر ہو چکا ہے جب آپ آگے چلتے ہیں تو درخت پیچھے جاتا ہے اور جب آپ رک جاتے ہیں تو درخت رک جاتا ہے آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو درخت آگے آتا ہے تو آپ رک گئے اور اس موقع پر آپ پر اللہ تعالی کی وہی کا نزول ہوا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا کلام سماعت کیا ہم کسی کی بات سنتے ہیں اپنے ان کانوں سے کان کے اندر اللہ نے طاقت پیدا کی ہے کہ ہم آواز کو سنیں آنکھ کے اندر اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ دیکھے اللہ چاہے تو آنکھ سننے لگے اور کان دیکھنے لگے حضرت موسا علیہ السلط والسلام نے اللہ کا کلام سماعت کیا جسم کے ہر ہر جز سے آپ کا پورا جسم کان بن گیا فلم پس جب موسا علیہ السلام وہاں پہنچے نو دیا یا موسا ندا دی گئی اے موسا انی انا رب کا بے شک میں تمہارا رب ہوں فخلا نالئک بس آپ اپنے نالین شریفین اتار دیں انبیاء کے نالین شریفین ہوتے ہیں اور ہمارے جوتے اور چپل ہوتے ہیں فخلا نالئی کا آپ اپنے نالین شریفین اتار دیں ان ناقابل وادل مقدس توا بے شک آپ مقدس وادی توا میں ہیں تو اس مقدس اور پاکیزہ وادی کی تعظیم میں اور ادب میں اپنے نالین شریفین اتار دیں اس کے دوران مبصرین فرماتے ہیں کہ کسی متبرک اور مقدس مقام پر حاضری ہو تو وہاں پر جوتے اتار دینے چاہیے جیسے مسجد میں آتے ہیں تو جوتے اتار کر آتے ہیں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی ہو آپ جب تک مدینہ منورہ میں رہے وہاں پر چپل اور جوتے آپ نے کبھی نہیں پہنے یہ آپ کا ادب تھا اور آپ کے عشق کا ایک انداز تھا وہ انخ تر اور میں نے آپ کو چن لیا اور نبوت عطا فرمائی لما يوحا پس جو وہی آپ کو کی جاتی ہے اسے غور سے سنیے ان لا ان بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں فا بس میری ہی عبادت کیجیے وہ عقیمی سولہ اور میری یاد کرنے کے لیے نماز کو قائم رکھیے نماز اللہ کی یاد کا ایک ذریعہ ہے اگر بے توجہی کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو نماز ہو تو جاتی ہے لیکن اس کا جو مقصد ہے اللہ کو یاد کرنا اپنے, اپنے تصور کرنا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں وہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہوگا جب ہماری توجہ اللہ کی جناب میں مبضول ہو ان آتی ہے تم بے شک قیامت آنے والی ہے اکادی قریب تھا کہ میں قیامت کو پوشیدہ رکھتا کسی کو نہ بتاتا اور اچانک سے قیامت آ جاتی لیکن قیامت کا علم لوگوں کو دیا گیا کہ ایک دن وہ آئے گا جس دن اچھائی کا سلا اچھا ہوگا اور برے کا انجام برا ہوگا یہ حکمت بتانے کی ہے تاکہ لوگ گناہوں سے بچیں اور اچھائی اختیار کریں کل بِمَا بیما تاکہ کل بروز قیامت ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا اچھائی کا بدلہ ثواب ہے نعمتیں ہیں اور برائی کا بدلہ جہنم کی آگ ہے فلا یا سن کا اور جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا وہ قیامت کے بارے میں تمہیں دوری میں نہ ڈالے یعنی ان کی باتوں سے متاثر کبھی نہ ہونا وہ تباہ ہو وہ شخص جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اس نے اپنی خواہش پر عمل کیا اپنی خواہش کی پیروی کی فتح اگر تم بھی قیامت کا عقیدہ چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے نبی معصوم ہے ہمارے لیے نصیحت ہے کہ لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو کر اسلامی عقائد سے نہ ہٹیں کہ یہ لوگ خود بھی گمراہ ہیں اور ہمیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت موسا علیہ نبینہ والی سلاۃ والسلام اللہ کا کلام سماعت کر رہے ہیں اللہ کے کلام کی ایک ہیبت ہے اس کا جلال ہے اس حیبت اور جلال کو کم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسا علیہ السلام سے فرمایا اے موسا آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں لاٹھی تھی اس لاٹھی کا ایک بہت بڑا ازدہ بننا تھا تو آپ اپنے دائیں ہاتھ میں اچھی طرح دیکھ لیں کہ یہ لاٹھی ہے یہی ازدہ بنی ہے تاکہ آپ پر ایک فطری اور ایک طبیعت کا جو خوف انسان پر ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر کوئی خوفناک چیز دیکھے تو وقتی طور پر ایک اس کے دل میں خوف محسوس ہوتا ہے تو موسا علیہ صلاحت وسلم پر وہ خوف مسلط نہ ہو اسے اب اچھی طرح اپنی لاٹھی کو دیکھ لیں کہ یہی لاٹھی اب اسا بنی حضرت علیہ نبینا والے سلاۃ وسلام صلاح تبارہ تعالیٰ نے فرمایا وما تلک یمینی کا یا موسا اے موسا آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اس کی دو حکمتیں مفسرین نے بیان کی ایک حکمت کلام کی حیبت اور اس کے جلال کو دل سے کچھ کم کرنا دوسری حکمت یہی لاٹھی جب اسہا بن جائے تو موسا علیہ السلام پر خوف تاری نہ ہو اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ میری لاٹھی ہی ازدہا بنی ہے اور جو انسان کی فطرت میں ایک چیز رکھی گئی ہے کہ وہ خوفناک چیز کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے ہل جاتا ہے آپ پر وہ کیفیت طاری نہ ہو یہ اس پوچھنے کی حکمت ہے نوزال اس کے ہرگز یہ مانا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو موسا علیہ السلام تو نظر آتے تھے اور لاٹھی نظر نہیں آتی تھی کہ پوچھا کہ موسا آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اس کے در مفسرین فرماتے ہیں کہ سوال ہر دفعہ اس لیے نہیں ہوتا کہ سوال کرنے والا لا علم ہے تو سوال کرنا کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے استاد بھی تو شاگرد سے کبھی کبھی پوچھتا ہے کہ بتاؤ اس کا کیا جواب ہے پھر جب شاگرد جواب نہیں دے سکتے تو استاد خود ہی جواب دیتا ہے تو سوال کرنے کے بعد جب سامنے والا جواب نہ دے سکے اور جواب دیا جائے تو استاد کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ سوال اور جواب سے بات پختہ ہو جائے اسی طرح شب معراج کا واقعہ ہے کہ حدیث پاک میں سوال اور جواب کی صورت میں پیش کیا گیا کہ حضور جبری امین سے سوال کر رہے ہیں اور جبری لمین جواب دے رہے ہیں جب ہم وہ حدیث پاک پڑھتے ہیں تو سوال پڑھتے ہیں اور پھر جواب سنتے ہیں تو وہ جواب آسانی سے یاد ہو جاتا ہے کہ آپ کو مختلف مناظر دکھائے گئے آپ نے فرمایا اے جبریل یہ کن لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے تو فرمایا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے تو سوال اور اس کے بعد جواب سے وہ چیز فوراً ہمارے سننے سے یاد ہو جاتی ہے اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسانی شکل میں آتے اور حضور سے سوال کرتے حضور جواب دیتے پھر جب وہ تشریف لے جاتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین آئے تھے تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے اب دیکھیں جبریل امین کچھ سکھا نہیں رہے سوال کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تمہیں دین سکھانے آئے تھے یعنی یہ سوال اور جواب کی نشست سے وہ تمہارے ذہنوں میں دین کی باتیں پختہ کرنے کے لیے آئے تھے وماں تلکبھی امین کموسا موسا آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے آسو آپ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے یہ میرا عصا ہے یہ وہ عصا تھا جو حضرت شعیب علیہ سلاۃ والسلام نے موسا علیہ السلام کو دیا تھا اور یہ وہ عصا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں آئے تو جنت سے اس عصے کو لے کر آئے تھے اس عصے کا نام سرین نباں لکھا با عین اس کی کیفیت ایسی تھی کہ اوپر اس کے دو ماخے تھے اور اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں ولی افیحا مخرا اور اس میں میرے لیے اور دوسرے کام بھی ہیں مثلا سامان اٹھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے پانی اٹھانے کے لیے موزی جانوروں کو دور کرنے کے لیے کوئی اگر دشمن حملہ کر دے تو یہ مقابلے کے لیے کام آتا ہے حضرت موسا علیہ اللہ والسلام کا یہ عصا بڑا ہی بابرکت تھا اور امبیا علیت والسلام کا فیض اس پر تھا اور موسا علیہ سلاط والسلام کے فیض کو اس پر دیکھتے تھے کہ جب آپ گرمی میں ہوتے تو اس اسے کو زمین پر آپ گاڑ دیتے تو اللہ کی سے درخت بن جاتا اور آپ کو سایہ دیتا جب آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی تو زمین میں گاڑ دیتے تو اس سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا اس طرح کے بے شمار اس کے معجزات تھے جو اس بات پر روشن دلیل تھے کہ جس چیز کو اللہ کے نیک بندوں سے نسبت ہو وہ بڑی ہی بابرکت ہوتی ہے قلا القا يَا موسا فرمایا اے موسا اس اسے کو زمین پر ڈال دو ف تو موسا علیہ السلام نے اس اسے کو زمین پر ڈال دیا فَإِذَا ہی حَيَّةٌ ان تس اسی وقت وہ تیز دوڑنے والا اژدہ بن گیا حیتن سانپ وہ آپ جو دوڑ رہا ہو فرما خود ہا اب اسے پکڑ لیجئے الا تخف اور خوف نہ کیجیے ان کریم ہم اسے پہلے جیسا کر دیں گے حضرت موسا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس ازحاء کے منہ کے اندر ہاتھ آپ ڈالیں موسا علیہ السلام نے جب اس ازحے کے منہ کے اندر ہاتھ ڈالا تو فورن لاٹھی بن گیا وگ موم <يَدَكَو> اور اپنے ہاتھ کو ملائیے علا جناخ کا اپنے بازو سے تو دائیں ہاتھ کی ہتیلی کو ملانے کا حکم تھا بائیں ہاتھ کی بغل سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں بازو کے نیچے بغل کے نیچے رکھ کر بازو سے اسے دبانے کا حکم اور پھر جب آپ نکالتے ہیں تو یہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا ہے تخرج رج من غیر سو بغیر کسی خرابی کے یہ روشن نکلے گا آیتن اخرى یہ دوسری نشانی ہے دو معجزات ہیں پہلا معجزہ ازحے کا دوسرا معجزہ ید بیدا روشن ہاتھ کا یہ دونوں نشانیاں لے کر آپ کو تبلیغ دین کے لیے جانا ہے لنوریہ یا من آیاتین کبرا یہ نشانیاں ہیں تاکہ ہم آپ کو دکھائیں ہماری بڑی بڑی نشانیوں میں سے آپ فرعون, فرعون کی طرف نبی بن کر جائیے تبلیغ فرمائیے بے شک فرعون سرکشی اور نافرمانی کر رہا ہے سور تہوار کا پہلا رقو اور سولہویں پارے کا دسواں رقو مکمل ہوا ایک مرتبہ محمد کے ساتھ درد سلام پڑی اللہ حمد